اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو قاتل الناس حضور نے شاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتیہ یش حد اللہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی نے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقین و اور یوت اس قائم کریں زکوۃ ادا کریں فیضا فال اظال کا آسم و منی دما ہوں اللہ بحق السلام جب وہ یہ کام کر دیں گے تو پھر انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اموال کو بھی اب مسلمان تسلیم کیے جائیں گے ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے اللہ بحق الاسلام اسلام کا کوئی حق واقع ہو جائے ان پر تو بات اور ہے یعنی اسلام کا حق زکات زکات لی جائے گی جبرن بھی لی جائے گی اسی طریقے سے ان کے ہاتھوں اگر کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے قتل خطا اس کی دیت لی جائے گی جبرن بھی لی جائے گی یا فرض کیجئے کسی مسلمان نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا وہ ہے قانون شریعت کا کہ تابے کوئی شہبات بات ہو جائے کہیں کسی زد میں آ جائے قانون کی کسی دفعہ کے تو بات اور ہے ورنہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو گئے وہ حساب ہوں اللہ باقی یہ کہ وہ اسلام لائے تھے تو نیک نیتی سے لائے تھے یا بدنیتی سے لائے تھے ایمان دل میں تھا یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا یہ اس کے ذمے ہے یہ حساب میرے ذمے نہیں اللہ کے ذمے وہ حساب علی اللہ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے دنیا میں تو جس نے کہا اشد اللہ الا اللہ و شد محمد رسول اللہ اور نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کا عہد کرے اب وہ گویا کہ ہماری طرف سے وہ مسلمان تسلیم کر لیا گیا میں یہاں پہ یاد دلا دوں کہ اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکات جنہوں نے انکار کیا تھا زکات ادا کرنے سے ان کے خلاف جہاد کا جب فیصلہ کیا قتال کا فیصلہ کیا جنگ کا فیصلہ کیا حضرت ابو بکر نے تو باد صحابہ نے کچھ مسلحت مینی کا مشورہ دیا جس میں کہ حضرت عمر بھی شریک ہے رضی اللہ تعالی عن کیس و ذرا مسلحت وقت کو دیکھیے دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں ایک تو حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا آپ اس کو بھی روکنے کے لیے تیار نہیں کہ جو لشکر حدور نے تیار کیا وہ میں کیسے روک دوں گویا کے سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ والا محاذ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے ادھر جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ان کے خلاف تو جنگ ہوگی اب دو محاذ ایک باہر ایک اندر پہلے سے کھلے ہوئے یہ تیسرا محاذ نہ کھولئے حالات کو دیکھیے حضور کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہے مورال گرا ہوا ہے دو محاذ پہلے سے ہے تیسرا نہ کھولے یہ مشورہ تھا جو حضرت عمر تک نے دیا ہے نظیر اللہ تعالی حضرت ابوبکر نے اسی حدیث کا حوالہ دیا اور یہ در حقیقت یہ بالکل مطابق ہے خودصورت توبہ کی آٹم میں بھی یہی الفاظ آئے جب تال کی دھمکی دی گئی تھی کہ مشرقین ہے سو بجت تم کہ جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو قتل عام شروع کر دو مشرقین کا تو اس میں بھی جو فرمایا گیا کہ کون سی علامات ہیں جو وہ پوری کر دیں تو پھر ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی ان میں بھی یہی تین چیزیں ہیں شہادت اور نماز اور روزہ کل شہادت نماز اور روزہ تو حضرت ابوبکر نے بھی نماز اور زکاط حضرت ابو بکر نے بھی اسی کا حوالہ دیا کہ جب حضور نے اور قرآن نے کم سے کم شرطیں تین قرار دی ہیں تو اس سے کم پر میں مصالحت نہیں کر سکتا بلکہ بہت ہی ملامت اب کے انداز میں حضرت احبو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اب اسلام میں اتنے نرم ہو گئے اور پھر اپنی عظیمت کا جو اظہار کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہ خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہ نکلا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا ماں نے زکات جو زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں یہ تیسرا محاذ ہو چوتھا محاذ ہو اس, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بہرحال اور جو الفاظ ان کے تھے وہ اب چونکہ بات تو طویل ہو رہی ہے لیکن سنا دینا چاہتا ہوں کہ عظیمت کا یہ مظاہرہ سامنے آ جائے فرمایادین وانا حیا دین میں ترمین کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ انس رضی اللہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصل صلا وسطبلہ قبل تنا و اقل ذبیح تنا فضال کل مسلم النزی لہ ذمت اللہ و ذمت و رسول ہی فلاۃخلہ فی ذمت رواہ الباری صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا جو شخص ہماری طرح سے نماز پڑھتا ہے ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے ہمارا ذبیح کھاتا ہے تو یہ وہ مسلم ہے کہ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے تو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو امان جس کو ملی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی نہ کرو یہ بھی ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی چیز ہے ایک مسلمان ہے وہ زبیحہ مسلمانوں کا کھا رہا ہے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے قبلہ جو ہے اس کا وہی ہے تو اس کو اب آپ کسی بنیاد پر جیسا کہ میں نے ارض کیا اگر کوئی اور بات ہے کہ جس کی بنا پر تکفیر ہو تو وہ بالکل دوسری بات ہے لیکن جب کوئی اور بات نہیں ہے تو خام خواہ اس کے بارے میں ہمیں کسی شک و شمع کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اسلامی معاشرے میں شریک سمجھا جائے گا اسلامی ریاست کی شہریت کے حقوق اسے حاصل ہوں ایک اور روایت سنیے یہ بھی حضرت انس سے ہے. رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمر تو انقات اللہ ست یقور الله عن محمد رسول اللہ فیضا شہید اللہ الله ون محمد رسول اللہ وسطبل قبلتنا و اقل و زبیحتانہ وسلوسلا حرومت علیہ دما ہوں والوں اللہ بے حق کہا یہ وہی روایت دو, دو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں گویا کہ وہ اس کا مضمون یہاں جمع ہو گیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ کہیں زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے رسول ہیں پھر جب وہ یہ گواہی دے دیں اور وہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ہی طریقے سے نماز پڑھیں اور پھر یہ کہ ہمارا زبیحہ کھائیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے اب ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی دسترازی کریں ان کے جانوں پر یا ان کے مال پر ایک بہت ہی اہم روایت اور ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں ان عبید اللہ ابن عدی ابن الخیا رضی اللہ عنہ قال حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے وہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ جالسل ظہر الناس اس جا رجل الفسار رہو ایک روز اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تشی فرماتے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کچھ سرگوشی کی جیسے کہ علی ادا سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہو کھل کر بات نہیں کر رہا تھا دوسرے لوگ نہ سنے سار رہو یہ باب مفعلہ ہوا سر سے خفیہ طریقے سے کچھ گفتگو کی سرگوشی کی فلم نظر ماں سار رہا تو ہمیں کچھ پتا نہیں چلا کہ اس نے کیا خفیہ بات کی ہے یہ خاموشی سے جو سرگوشی کی ہے کیا کی ہے ہم نہیں سمجھ سکے حتہ جہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کر لی فائزہ ہوا یاز رحو فیقت میں من المن المنافقین تو حضور نے جب بلند آبادی سے گفتگوت کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے وہ شخص ایک شخص کو قتل کرنے کی اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے جس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ منافقین میں سے اب ہو سکتا ہے اس کا اس سے ذاتی جھگڑا بھی ہو ذاتی اناد بھی ہو اس کی بنا پر وہ قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے ورنہ تو یہ کہ مسلمان کے قتل کا جو ہے پھر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا قصاص ہو جائے گا اس کی اپنی جان جائے گی یا اس کے مقتول کے جو بھی وہ رسا ہیں اگر دعیت لے لے تب تو پیچھا چھٹے گا ورنہ جان کے بدلے جان ہوگی تو حضور سے اجازت لینے آیا ہے اور اس بنیاد پر لے رہا ہے کہ وہ منافق ہے آپ مجھے اجازت دے دیئے کہ میں اسے قتل کر دوں تو محسوس ایسا ہوتا ہے اس حدیث کے بین سطور سے کہ حضور نے پہلے تو اسے خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کی جب وہ نہیں سمجھا تو پھر آپ نے بلند آواز سے وہ بات کہی تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں فیضا ہوا یستا بنوفی قتل رجول من المنافقین تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اجازت طلب کر رہا تھا حضور سے منافقین میں سے ایک شخص کو قتل کرنے کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ جہاں رہا تو جب حضور نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا ایسا یشد اللہ علیہ محمد رسول اللہ کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے فقال الرجول بلا اس شخص نے کہا کہ ایسا تو ہے گواہی تو وہ دیتا ولا شہادت لہو لیکن اس کی اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں کالا لسا یوسلی پھر حضور نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا کہا بلا ولا صلا لہ اب وہ شخص تو چونکہ تلا ہوا تھا اس کو قتل کرنے پر انہوں نے پھر کہا جی پڑھتا تو ہے لیکن اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں کوئی نماز نہیں ہے اس کی وہ خام کو صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا الاائق الزین نہانی اللہ عن قتل تو جان لو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دو شرطیں پوری کر رہے ہوں کہ ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روک دیا اس لیے کہ وہ مسلمان شمار کیے جائیں گے منافق بھی قانون مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ تمام شرطیں پوری کر رہا ہے وہ تو جھوٹ بول رہا ہے بات ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سراہت المطلا فرما دیا ہے حضور کو پھر یہ کہ حضور بہرحال حالتے آفے سے اتقو فراست المومن فن نہ ہونزر بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو ڈرو اس لیے کہ وہ تو اللہ کی نور سے دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بلند ترین سطح پر ہے تو یہ ہم گمار ہی نہیں کر سکتے کہ کسی منافق کا نفاق حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہوگا لیکن اپنی جگہ پر منافق جو ہے قانونی طور پر مسلمان ہے جب تک کہ قانون اسلامی کی کوئی دفاع لاگو نہ ہو جائے کسی قانون کی کسی دفعہ کی گرفت میں وہ نہ آ جائے اس وقت تک اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے یہی مراد ہے اس سے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر شمولیت اور شرکت کی بنیاد اسلام ہے لیکن اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں پہلے سوال پیدا ہوا پھر ایمان کیا ہے یہ جو اگلی آیت ہے اس پر تو گفتگو اصلا ہمیں کل کرنی ہے اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجے. ان نمل مومنون الزین عام منو بلاہ و رسول ہی سم یار ان ہے کلم حسر سے مراد کیا ہے جیسے ہم کہیں زید عالم ہے اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آیا زید صاحب علم ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں زید ہی عالم ہے اب فرق واقع ہو گیا اب یہ کہ زید کے لیے علم بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اور کسی کے پاس علم نہیں ہے زید ہی عالم ہے بقیہ جو لوگ ہیں وہ علم سے محروم ہے اس اعتبار سے اس کو حسر کہتے ہیں کہ علم محسور ہے زید کی شخصیت میں زید کی ذات میں اس کو کل میں حسر کہتے ہیں انما نمل مومن المومن تو صرف وہ ہے مومن تو بس وہ ہے کون ہے اللہ زینہ امنوب اللہ و رسول ہی لم لمبی جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہاں پھر نوٹ کیجئے یہ نفی جہد میں لم ہو رہا ہے لم یرتا ایک یقین کی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہو جائے شکو کو شبہات کے کوئی, کوئی کانٹے مستقلاً چبھے ہوئے نہ ہو کبھی کو بسوسا آیا اور گزر گیا یہ بالکل دوسری بات ہے بسوسا اس سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے صحابہ کرام بھی محفوظ و معمول نہیں تھے لیکن وہ تو ایک شیطانی ایک خیال ہے کہ جو ذہن میں اس نے ڈالا ہے بسوسا ہے الرزی یو صدور اناس من الجنت الناس اس کے اوپر ٹکتا نہیں آدمی اور نمبر دو یہ کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا اس اعتبار سے وسوسہ مستثنا ہے لیکن یقین اپنی جگہ پر پائن کو جیسے کہ ایک چٹان ہے کوئی کوئی پانی کا ایک ریلہ آیا ہے ٹکرا کر چلا گیا وہ چٹان جو ہے تھوڑا سا پانی کا اثر تو اس کے اوپر ہوگا نمی تو ہوگی اس کے سوا کچھ نہیں وہ یقین والا ایمان یہ رکن اول ہے ایمان کا اور اس کے بعد وہ جاہدوب اموال اموان حسین فی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سمیت اللہ کی راہ میں تو یہاں صرف آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک ہے رکن یقین دل میں دوسرا رکن ہے جہاد عمل میں اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات یہ پانچ ارکان اسلام کے ہیں اور جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ہر مومن مسلم تو ہے لہذا یہ پانچ ارکان تو گویا کہ ہیں تبھی ہی تو وہ مسلم ہے اضافی رکن دو ہوں گے یقین دل میں اور جہاد عمل میں گویا کہ اگر ایمان اور اسلام کو آپ جمع کریں ایک ایسا انسان جو مومن بھی ہے مسلم بھی ہے سات شرطوں پر پورا اترنا چاہیے تو کا تعلق ایمان سے ہے زبان پر ایمان یعنی کلمہ میں شہادت دل میں ایمان تصدیق میں یہ دو تو ہو گئے ایمان اور, اور چار عبادات نماز روزہ حج اور زکوط اور پانچ میں جہاد دو جمع پانچ سات ارکان ہیں در حقیقت ایمان اور اسلام کو اگر جمع کیا جائے علیحدہ کر دیجئے تو اسلام کے ارکان پانچ ہیں کل شہادت نماز روزہ حج اور زکوط اور ایمان کے اضافی ارکان دو ہوں گے یقین والا ایمان دل میں ہو اور جہاد عمل میں ہو اس جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مراتب کیا ہیں اس, اس کے لوازم کیا ہیں اس پر کل مفصل گفتگو ہوگی ان شاء اللہ عزیث اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں آیت پھر ختم ہو رہی ہے اسلوب حصر حسر پر الاسواد ہو صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں جو یہ دو شرطیں اضافی طور پر پوری کریں پانچ شرطیں پہلی اگر پوری کی ہے کسی نے وہ مسلم ہے بلاکن قلو اسلمنا تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اگر پانچ شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اگر چاہتے ہو کوالیفائی کرنا مومن کے لیے تو پھر دو اضافی شرطیں ہیں نوٹ کر لو دل میں یقین اور عمل میں جہاد صرف وہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابتدا میں جب تعارف کے اور تمہیدی باتیں میں بیان کر رہا تھا سورہ حجرات کے بارے میں تو اس کا پس منظر بیان کیا تھا کہ جب یہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور یہ لوگ کے جو آراب میں سے تھے ان کی کیفیت یہ بھی تھی کہ چونکہ ایک ہماری زبان کا ہریانہ کی زبان ہے یہ تھوتھا چنا باجے گھنا اردو میں بھی کہتے خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے آواز زیادہ آتی ہے کسی دیکچے میں اگر کچھ ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کھڑکے گا جیسے کھنکے گا نہیں جیسے کہ خالی دیکھتا جو ہے وہ کھنکتا ہے تو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کے اظہار کرتے تھے اور احسان جتاتے تھے حضور پر بھی اپنے اسلام کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور احسان جتا رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے تھے کہ دیکھیے حضور ہم نے تو نہ آپ سے جنگ کی نہ کبھی آپ کی مخالفت کی ہم تو اسلام لے آئے لہذا ہمارا حق کچھ زیادہ ہے ہمیں کچھ صدقات میں سے بھی زیادہ حصہ ملنا چاہیے ہماری رعایت زیادہ ہونی چاہیے تو وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو باتیں کرتے تھے اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ تم کس کو بتانا چاہتے ہو کہ تم اسلام لے آئے کیا اللہ کو جتلانا چاہتے ہو وہ لم اللہ بھی دیے کو یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنا اسلام ایمان استاوا اسلام کا ایمان کا یہ بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر کس کو بتانا چاہتے ہو اللہ کو لمول اللہ نبی ان سے کہیے کیا تم اپنا دین بتا رہے ہو جتلا رہے ہو اللہ کو ولہ علم و معاف سماوات و حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور زمین میں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو کیا اللہ کی نگاہوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کیا اس کے علم سے باہر ہے ولہ و علیم اللہ تو ہر کا جاننے والا ہے دوسرے درجے میں اور اصل تھی بات یہ کہ وہ حضور پر احسان دھرتے تھے یم النون علیہ کا نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کو تو کیا جتلائیں گے چونکہ صدقات آپ کے ہاتھ میں ہیں تقسیم آپ کرتے ہیں جو بھی مراعات اس معاشرے میں ہے اس کا اختیار بظاہر آپ کے ہاتھ میں ہے لہذا یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں یمنون علیہ کا نسلم اب دیکھیے یہاں نوٹ یہاں اسلام اور ایمان پھر آ رہا ہے یہ مقام جو ہے اس اعتبار سے پورے پرانے مجید میں اسلام اور ایمان ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا گیا لیکن اب اس آئے میں انہیں پھر جوڑا جا رہا ہے یمنون علیہ کا انسلم ہے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے اللہ تمن علیہ یا اسلام کم کہہ دیجیے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا مل لاہ یمنو علیہ انہدا ایمان ان کم بلکہ اللہ کا احسان مانو اللہ اسلام دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے دعوی اسلام میں بھی سچے ہو یعنی میں نے جیسے گرض کیا تھا کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دینے کی نیت سے کلمہ پڑا ان کی بات نہیں ہو رہی اگر تم نے دھوکے کی نیت کے بغیر یہ اسلام کا کلمہ ادا کیا ہے کلمہ شہادت ادا کیا ہے تو گویا آکے اللہ کا احسان مانو تمہیں اس راستے پر وہ اللہ لے آیا ہے کہ جس کی آخری منزل ایمان ہے اب ایمان تک پہنچ سکتے ہو رسائی حاصل کر سکتے ہو یا آئیو اللہ منو بلّ ہے وہ جو شخص اس سڑک پر آ گیا اب گویا کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ایمان تک رسائی حاصل کر لے یا ہدایت اس معنی میں آ رہا ہے راستہ دکھا دیا ہے تمہیں راہ دے دی ہے راستہ دکھا دیا ہے یمن علیہ انہدا کم لمان ہے ان کم تم صحابقین اگر تم سچے ہو تو اللہ اگر تم دعوے اسلام میں بھی سچے ہو دیکھیے یہاں نوٹ کیجیے یمنون علیہ کان اسلم ہے آ منو نہیں ہے یمنون علیہ کان اسلم نبی آپ پریشان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے وہ لا تمنو علی یا اسلام کم کہہ دیجیے ان سے کہ تم مجھ پریشان مت دھرو اپنے اسلام کا بل اللہ یمن علیہم الحدا کم لل ایمان انکن تم صادقین بلکہ اللہ کا احسان مانو منت منع کی خدمت سلطان ہمیں منت شناسو کہ بخدمت بداشت تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا جس سے تم ایمان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو اگر اسلام کا دعویٰ بھی سچا ہے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے جو آج کا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل میں اس کا جو قرض ادا کر دوں گا اب آخری آیت اور نوٹ کر لیجئے ان اللہ یاد امو گئے بس یہ گویا کہ کنکلوڈنگ آیت ہے اس پوری سورہ مبارکہ کی اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی شے کا جاننے والا ہے خا وہ آسمانوں کی ہو خا زمین کی وہ اللہ پسیر اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں ایک طرح کی دھمکی بھی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے سارے کرتو ہماری نگاہ میں ہے یہ دھمکی کا انداز بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری قربانیاں تمہارا عیسائی تمہارے امال صالحہ اے نبی آپ کا اہل ایمان کے درمیان چلنا پھرنا سب ہماری نگاہوں میں فائندہ کا بے نے نا اب یہاں پہ صاحب ایمان کے لیے ایک گویا کے ہمت افزائی کا کلمہ ہے و اللہ وسیر ام اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے لیے یہی کلمہ جو تحدید کا کلمہ ہے دھمکی کا کلمہ ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو تو یہ گویا کہ دونوں طرف اس کا مفہوم موجود ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی سے بہراندوز فرمائے اور جو اس کے ارکان ہیں اضافی ارکان اسلام کے علاوہ ان پر مستضاد ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق قطع فرمائے بارک اللہ لی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کمبلایات وزیقل حکیم